کو اپنے کفار کا اپنے اشار میں جواب دیتے جو. یہ بات ساتھیوں کا ناپختہ مدرسمنٹ کا شوق ہوتا ہے اچانک مجلس میں آ جاتے ہیں یا تو آدمی کو ذوق نہ ہو مجلس بھی نہ آنا چاہیے جہاں پر بھی اللہ کا تذکرہ ہوگا خود اللہ اللہ کے تغمت اللہ کا تذکرہ ہوگا اور اللہ والوں کا تذکرہ ہوگا خواہ کسی زبان میں ہو رہا ہو وہاں پر اللہ تعالی کی رحمت نازر رکھی سوادک حق و مو ذکرہ نلم و بنی اس آیتم کا تذکرہ ہے ماشاء اللہ جس مجلس میں ہو ساتھ دے رہا ہوں اس کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ دل میں نہ بنے برس نہیں پڑے ساتھی نظیم صاحب تشریف تحمی